ٹھیک ہے الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن نكثوا أيمانهم من بعد أهدهم وتعلوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا أيمانهم وهموا بإفعاد الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحب أن تخشه إن بلد مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف شذور قوم مؤمنين ويذهب غير قلوبهم ويتوب الله على من يشاه والله عليم حكيم أم حسبت من تترك ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتقلوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون محمد الن <سؤال> صلی اللہ <سؤال> رسول <سؤال> کریم الم آبادی بسم اللہ عرب بشرحل صدر مبارک وسلم وسو اعمان ہم اگر انہوں نے اپنے عہد کو توڑا قسموں کو توڑا میں بعد عہد ہوں اس کے بعد کہ آپ کے ساتھ وعدہ کیا تھا عہد کیا تھا وہ تو عنو فی دینک اور انہوں نے تانازنی کی نیزیں ماریں فی دین تمہاری دین میں فقاتل امت پس رسکتال کرو لڑو کفر کے ان سرداروں کے ساتھ ان نہملہ ایمان الحم بے شک نہیں ہے ان کی کوئی قسم کا اعتبار کوئی وعدے کا اعتبار لمت تاکہ یہ لوگ باز آ چونکہ صور طبہ کے اسٹارٹ میں یہ بات ہوئی تھی کہ اس صورت میں مختلف واقعات کا ذکر چل رہا ہے ایک تو غذب تبوک کے حالات ہیں پھر کچھ صحابہ کی توبہ جو قبول ہوئی تھی اس کا ذکر ہے اور فتح مکہ کے حالات کا ذکر ہے ٹھیک ہے اور صلی حدیبیہ کے بعد جو کافر نے معاہدے توڑے تھے تو اس کا ذکر ہے تو یہ اسی کی کنٹینویشن میں چل رہا ہے اور پچھلی آیات میں یہ کہا گیا کافروں کے بارے میں کہ ان کے ساتھ کیف یقین المشرقین عہد ال رسول اِلزین احد تمش یہ کافروں کے وعدوں کا کوئی اعتبار نہیں اور اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ ون نقص و مان ب عہد کہ یہ اگر توڑ دے اپنے قسموں کو بعد عہدم اس کے بعد کیا آپ کے ساتھ عہد کیے تھے وہی یہ اسی کنٹیکسٹ میں ہے کہ بنو خزاں اور بنی بکر کی جو لڑائی تھی بنو خزاں نبی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایلائی ہو گئے تھے اور بنو بکر جو تھے وہ قریش کے ساتھ ہو گئے تھے تو انہوں نے پھر جو نبی کریم وسلم کے ساتھ جو امن کا معاہدہ صلی اللہ کا کیا تھا اور اس میں سب نے قسمیں بھی قاعدی کے معاہدے کو 10 سال کے لیے وہ کریں گے انٹیکٹ رکھیں گے لیکن انہوں نے اس کی مخالفت کی اور اپنی قسموں کو جو ہے وہ توڑ ڈالا تو اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ ان کسو ایمانہ ہوں جب انہوں نے اپنی قسموں کو توڑ ڈالا اپنی قسموں کا بھی اعتبار نہیں کیا میں باد عہد اس کے بعد کہ آپ کے ساتھ عہد کانٹیکٹ کیا ہوا تھا وہ تھا عنوفی دین اور تمہارے دین میں تانا زہ نہیں دیا تان کسی کو نیزیں چھپونا نیزہ مارنا تنگ کرنا ایسی کوئی بات کرنا جس سے اس کو اشتعال آ جائے ٹھیک ہے یا دین کے کسی جز پہ اعتراض کرنا نماز پہ اعتراض کرنا قرآن پہ اعتراض کرنا اللہ کی کلام پہ اعتراض کرنا جیسے یہ کافر کہا کرتے تھے کہ یہ تو جادو ہے یہ تو شہر ہے یہ تو جھوٹ بولتے ہیں ٹھیک ہے نبی کے سلسلوں کے بارے میں یہ تو میاں بیوی میں اور بہن بھائیوں میں رشتہ داروں میں ماں بیٹے میں باپ بیٹے میں جدائیاں ڈالتے ہیں تو اس طریقے سے مطلب کہ اسلام کو ہر لحاظ سے وہ تانے دیا کرتے تھے تو کہا جا رہا ہے کہ جب انہوں نے اپنے وعدے کا پاس نہیں کیا اور دین کے بارے میں بھی مختلف قسم کے تعے دے رہے ہیں آپ کو فقاد العمت القفر بس ان کفر کے جو امام ہیں سردار ہیں ان کو قتل کر دو ان لا ایمان الہم ان کے وعدوں کا ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں اور لا ایمان الہم یعنی ان کے لیے کوئی امان بھی نہیں قرآن کا ایک لفظ ہوتا ہے لیکن اس کی اتنی ورڈس کی ورائٹی ہوتی ہیں ایمان قسم کو بھی کہتے ہیں کہ ان کی قسموں کا اعتبار نہیں ایمان عہد کو بھی کہتے ہیں کہ ان کی عہد کا اعتبار نہیں اور ایمان امن سی بھی ہے کہ ان کے لیے کوئی لا ایمان الحم ان کے لیے کوئی امان بھی نہیں ہے اب ان کے ساتھ یہ پورا جو معاملہ ہے آپ لوگوں کا ختم ہے ان کے لیے کوئی امن نہیں ہوگی لا الَََََََََََََََََََََََََََََّتوں یہ بھی اس وجہ سے تاکہ یہ لوگ منع ہو جائیں اور یہ اپنی جو کفر اور شرک ہے اس سے باز آ جائیں کیونکہ انہوں نے جو غفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی اذیتیں دی جتنی تکلیفیں دی تو ان کے جو سارے سردار تھے وہ دار النوا میں جمع ہو کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کرتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگلی یاد میں آ رہا ہے کہ اس کو شہر سے نکالنے کے یا قتل کرنے کے منصوبے بناتے تھے تو ان سب یہ حضرت ابن عباس کا قول ہے کہ یہ جو قریش کے بڑے بڑے سردار تھے یہ ان کے بارے میں یہ آیت جو ہے وہ نازل ہوئی ہے اور ان کو وہ کفار کے جو امام جو ہے وہ کہا گیا ہے اور یہ جو ساتھ کہا گیا ہے کہ لا اللہ تہن کہ شاید باز آ جائیں تو اللہ تعالی جب بھی مطلب کی کسی حکم کا فیصلہ کر دیتے ہیں تو ایک ڈور اوکن رکھتے ہیں یا توبے کا یا رجوع کا تو اس میں بھی اس وجہ سے کین کے ساتھ کتال کرو تاکہ یہ منع ہو جائے کیونکہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ عام لوگ صرف سرداروں کی مجبوری کی وجہ سے دین کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں بڑوں کی مجبوری کی وجہ سے مخالفت کر رہے ہوتے ہیں تو جب سرداروں کے ساتھ بڑوں کے ساتھ کتاب ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ ان میں سے بھی کچھ بعض آ جائیں نہ ہو تو عوام تو بعض آ جائیں گے یعنی یہ کلیئر کٹ نہیں کہا گیا کہ ان سب کو قتل کرو اور وداؤٹ اینی ایکسیپشنس اور ان کے فالوورس کو بھی قتل کرو تو ان کے لیے توبہ کا رجوع کا دروازہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے کھلا چھوڑ دیا اور اس کا پھر یہ ایک قسم کی پیشن گوئی بھی ہو گئی کہ پھر کتنے سارے جو قریش کے سردار تھے جو ان کے بڑے تھے انہوں نے ایمان قبول کر دیا جس میں ابو سفیان رضی اللہ بن گئے اور اس طرح حضرت اکرمہ بن ابو جہل وہ بہت بہادر سردار تھے وہ مسلمان بن گئے ابو جہل تو قتل ہو گئے جنگ بدر میں ٹھیک ہے لیکن وہ مسلمان ہو گئے اور اس طریقے سے خالد بن ولید جس کو پھر سیف اللہ کا نبی کریم کرم الحاد دیا وہ مسلمان ہو گئے اللہ اللہ میں تاکہ یہ لوگ پھر باز آ جائے تو یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ ایک ایک لفظ میں ایسے ایک ایک حرف میں اس کی مطلب ہے کہ بہت زیادہ فیوچر کے لیے یعنی ایک قسم کی گائڈ لائن ہوتی ہے <تصفح> اللہ تو قاتل قومن کیوں <نقصو آئمانہم> کر تم کتا نہیں کرو گے کیا ہوگیا تم نہیں لڑو گے قومن <نقصو> نہ <آئمانہم> کسو اس قوم کے ساتھ جنہوں نے اپنے قسموں کو توڑا وہم <وحمن> و بے اخراج رسول اور ہمت کی ارادہ کیا کہ رسول علیہ وسلم کو نکال دیں وہ ہم <وحمن> بدعتم اول مرہ اور انہوں نے پہل بھی کی پہلی دفعہ شروع انہوں نے کیا جیسے کوئی معاملہ شروع ہوتا ہے تو ایک ایک سائڈ اسٹارٹ لیتا ہے تو اسٹارٹ بھی انہوں نے لیا تھا کفار نے کہ نبی کریم وسلم نبی کریم وسلم تو صرف اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے اور انہوں نے تو نہ ان کی سرداری کو چیلنج کیا تھا نہ ان کی کوئی کمرشل سٹیٹس کو چیلنج کیا تھا نہ ان کے سٹیٹس کو چیلنج کیا ہوا تھا لیکن یہ لوگ جو ہے دار میں جمع ہو کے نبی کریم اللہ وسلم کو نکالنے کے لیے وہ تدبیریں کرتے تھے اور قتل کے منصوبے کے ہر قبیلے سے ایک ایک بندہ لے کے تاکہ کسی ایک پہ الزام نہ آئے تو پھر جو قریش کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا قبیلہ بنی عاشم ہوگا تو وہ سب کا مقابلہ جو ہے وہ نہیں کر سکے گا تو اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پہن بھی ہونے کی اور دوسری اس تفصر مظہری نے اس کو ایک اور پیر میں بیان کیا ہے کہ یہود مدینہ نے بھی یہی کیا تھا کہ جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبو کے لیے گئے تو ان کے جو سردار تھے یہود مدینہ جو کفار کے ساتھ بھی ملے ہوئے تھے مکہ کے تو انہوں نے ایک میٹنگ کی جس میں عبد الائیبنعبائی اور یہ جو ابو عامر راہب اور ان کے بڑے بڑے جو یہودوں کے سردار تھے انہوں نے یہ میٹنگ کی کہ نفر جن العظم کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جو عزت والے لوگ ہیں وہ ان ضلیلوں کو نکال دیں نوض جبکہ کرین السلم اور آپ کے ساتھیوں کو ذلیل کہا گیا کہ یہ جو ذلیل لوگ ہیں ان کو اب ہم یہاں سے نکالیں گے تو یہی کہا جا رہا ہے کہ ان کو یعنی اخراج رسول پہ کہ رسول اللہ علیہ وسلم کو اپنے علاقے سے نکال دیں اپنی جگہ سے نکال دیں تو ان کے ساتھ تم کتاب کیوں نہیں کرے ان کے ساتھ لڑ کیوں نہیں رہے حالانکہ شروع بھی وہ کرتے ہیں مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے میں ابتدا بھی وہ کرتے ہیں جس طرح نبی کریم اللہ وسلم جب مکہ سے ہجرت بھی کر رہے تھے ان کو اپنی جگہ چھوڑنا پڑی تو مکہ سے نبی کریم وسلم کو بہت محبت تھی تو مکہ کے اینڈ پہ جہاں پہ مکہ کا حدود ختم ہوتا ہے تو وہاں پہ کڑے ہو کے مکہ کی طرف دیکھنے لگے نبی کریم اے مکہ تو کتنی پیاری ہے تیری عظمت کتنی ہے میرے دل میں تیری کتنی محبت ہے اللہ کو آپ سے کتنی محبت ہے یہ ظالم اگر مجھے نہ نکالتے تو میں کبھی مکہ کو نہ چڑوں گا تو اس طریقے سے یعنی آپ انداز لگا سکتے ہیں کہ آپ ایک جگہ پہ رہ رہے ہیں آپ کی اپنی پرسنل پراپرٹی ہو آپ کی برتھ پلیس ہو جہاں آپ کی نالگڑی ہو اور وہاں سے کوئی زبردستی آپ کو بے دخل کر دے اور آپ پھر اپنے گھر کو اپنے مکان کو اپنے رشتہ داروں کے گھروں کو جہاں پہ آپ کے والدین اور بچے سب سب ہوں ان علاقوں کو دیکھتے ہوئے بندی کی کیا کیفیت ہوگی تو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم لوگ ان کے ساتھ قتال کیوں نہیں کرے یہ تو وہی کم وقت ہیں کہ جنہوں نے آپ کو نکالنے کے لیے اور نبی کریم علیہ وسلم کے لیے ہر قسم کی سازش کی کیا تخشون ہو کیا تم ان سے ڈرتے ہو یہ سول سرچنگ کوسچن کر رہے ہیں کہ کیا خوف ہے کیوں تم مطلب کہ ان کے ساتھ لڑائی نہیں کرو حالانکہ مسلمان بہادری کے ساتھ لڑ رہے تھے لیکن یہ سورت توبہ مطلب کہ ایسی صورت ہے کہ جو جہاد پہ ان کو اگا رہی تھی کیونکہ نبی کریم وسلم نے جب ان کی تربیت کی صحابہ کی تو وہ پہلے بھی بتایا تھا کہ وہ اتنے نرم دل ہو گئے تھے کہ وہ اپنے جو کسی نے کسی کا بائی قتل کر دیا کسی نے کسی کا باپ قتل کر دیا تو ان کو دشمنوں کو بھی معاف کر دیتے تھے اور کسی چیز کو آزاد پہنچانا نہیں چاہتے تھے اللہ کہ کوئی بہت بڑی جنگ ہوتی اور اس میں بھی یعنی جتنی بھی غزوات ہوئے ہیں سریات ہوئے ہیں کوئی ستائیس غزبے ہوئے ہیں اور ستاون سے زیادہ سریے ہوئے ہیں جس میں کسی وفد کو بیچ گئے تو دونوں طرف سے ملا کے چند سو لوگ بھی نہیں مرے دونوں طرف سے ملا کے چند لوگ بھی نہیں مانے تو وہ مطلب کی قتال یہ اس طرح نہیں تھا کہ جو ایک نگیٹو پروپیگنڈا کیا گیا ہے کہ اسلام کے تلوار کے زور سے پھیلایا گیا ہے لیکن یہاں پہ ان کو یہ ہمت دلائی جا رہی کیوں ڈر رہے ان سے کیا بات ہے سول سچن کو فلاح و حقوق اللہ ہی زیادہ اس کے حقدار ہیں کہ ان سے ڈرا جائے تکوا حیثیت یہ اللہ سے ہونی چاہیے باقی کسی چیز سے نہیں ڈرنا چاہیے اور جس بندے میں یہ آ جاتی ہے کہ وہ اللہ سے ڈرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر وہ ساری مخلوق سے نہیں لگتا خواہ وہ بادشاہ ہو خواہ و کوئی ہو اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ جو سب سے زیادہ جو حق بات ہے ٹھیک ہے سب سے زیادہ بہادری جو ہے وہ ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا ہے اندر سلطان جائے حق بات کہنا جو ہے یہ سب سے بڑی بہادری ہے اور وہ صرف اللہ کی خشیت کے بغیر جو ہے اللہ کے ڈر کے بغیر یہ صفت نہیں آ سکتی ان تو مومنی اگر تم مومن ہو اللہ کے ایمان ہے تو پھر صرف اللہ سے دارے. باقی دنیا کی کوئی قوت میں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی اس طریقے سے وہ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ جس وقت حلق و خان وغیرہ نے ان کے لشکر نے سب لوگوں کو مطلب کہ وہ کر دیا قتل کر دیا اور بہت ساروں کو قیدی بنا لیا تو پھر کسی مسلمان عالم کے بارے میں پوچھا تو ایک عالم کو لا, لایا گیا تو اس نے سامنے سامنے ان کے مطلب کہ کہہ دیا کہ انہوں نے کہا آپ نہیں ڈرتے تو اس نے کہہ دیا کہ میں صرف اللہ سے ڈرتا ہوں وہ زنجیروں میں بندھا ہوا تھا اور یہ کہتی ہوئی ان کی اللہ پاک نے تو اس طریقے سے سمجھ لیں کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں پر اللہ ان کی حفاظت بھی فرماتے ہیں اور اگے آیت میں آ بھی رہا ہے کہ تم جب صرف اللہ سے ڈرو گے تو پھر کیا انعام ہوگا قاتلوہم ان کے ساتھ قتال کرو لڑو یاعذبہم اللہ بیایدیکم اللہ تعالی ان کو عذاب دے گا تمہارے ہاتھ کس نے کسی کے ساتھ ذاتی کی ہو دشمنی کی ہو لڑائی کی ہو کسی کو ہاتھ مارا ہو کسی کا بیٹا مارا ہو کسی کو گھر سے نکالا ہو تو ان کو جب آپ لڑتے ہیں ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں تو یہ بندہ ایک اندر سے مطلب کہ ایک فیلنگ کی چلو میں نے اپنا بدلہ لے لیا تو اللہ تعالیٰ کو بھی اس ہیومن سائیکالوجی کا پتہ ہے تو کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پہ کوئی اور آسمان سے بھی عذاب نازل کر سکتے تھے لیکن کہا جا رہا ہے کہ قاتلوہم ہوں ان کے ساتھ قتال کرو یو اللہ بیدی کو اللہ ان کو عذاب دینا چاہتے ہیں تمہارے ہاتھوں سے اللہ ان کو عذاب دیں گے تمہارے ہاتھوں وہ یقز ہوں اور ان کو رسوا کریں گے کریں گے کتنے مطلب ہے کہ وہ ذرا اندازہ لگائیں کہ حضرت بلال کو جو ریت پہ لٹایا گیا ہوگا حضرت صہیب کو جو مارا گیا کس طریقے سے یا جو دوسرے تھے صحابہ کرام اور کتنے کو نکالا گیا عبداللہ عبدالبن مسعود کو کتنا پیٹا جاتا تھا حضرت امار رضن ہو اور ان کی والدہ بوڑھی حضرت سمیہ ان کو ان کو باندھ کے ٹھیک ہے اور ان کے پیروں کو کھینچ کے اور ان کے نازک اندام میں برچھے مارے گئے اس طرح ان کو شہید کیا تو یہ مطلب ہے کہ کتنا ظلم انہوں نے کیا تو جب اس طرح پھر بدلہ لیا جائے گا تو پھر کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو تمہارے ہاتھوں عذاب بھی دے گا ان کو ضلیل بھی کرے گا وہ ان سر اللہ تمہاری مدد کرے گا ڈرو نہیں ان سے ان کے ساتھ لڑو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا وہ یش پہ سب اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے سینے کو ٹھنڈا کرے گا شفا دے گی صدور مومن مومنوں کی سینوں کو یہاں شفاہ دینے سے مراک جیسے مطلب کے پنجابی میں کہتے ہیں آپ لوگ کلیجے میں ٹنڈک پہنگے تو یہ جو بندے کلیجے میں ٹنڈک پڑ جاتی ہے تو یہ یشو صدور مومن کہ جب آپ کا دشمن آپ کے سامنے ذلیل ہوتا ہے وہی ظالم دشمن ظالم دشمن تو اس وقت بندے کے کلیجہ جو ہے وہ ٹنڈا ہو جاتے ہیں تو آپ کے صدور مومنین یا ان کے کلیجے میں وہ ٹنڈک پڑ جائے گی ویوزیہ بغیر اور کی دلوں کا غصہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا جس وقت وہ ختم مکہ کا, کا وقت آ تو بنو خزاں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ ہم تو ان کو ایسے نہیں چھوڑیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا کیونکہ لا تسری بالیہ کملیم کماری اوپر کوئی پکڑ نہیں آج لیکن بنو خزاں سے کہا کہ آپ کو اثر کے وقت تک صبح کے وقت مکہ فتح ہوا اور ان سے کہا آپ کو اثر کے وقت تک ٹائم ہے اور بلوبکر سے جتنا انتقام لے سکتے ہیں لے لیں بس اثر کے بعد ملدے کی ملدے. تو انہوں نے اپنے و کیا یا شاپ اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے توبہ کی توفیق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے وہ الحکیم اور اللہ تعالی علم بھی رکھتے ہیں اور اس کی حکمت بھی جانتے ہیں یعنی یہ دیکھئے مطلب اگر ہر لحاظ سے اگر آپ کو ایک پیسے بیہیویر رکھیں گے کسی بھی سوسائٹی میں تو آپ آگے نہیں جا سکتے بعض اوقات آپ کو سخت ڈیسیزن لینے ہوتے ہیں اور آگے جانے کے لیے اور مکہ اور جو حرم تھا اور جو عرب پہ تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک نئے انقلاب کے لیے بنیاد بنانا تھا تو اس سے باقیوں کو نکالنا تھا باقیوں کے ساتھ لڑائی کرنی تھی تو اس کے لیے ایک انٹیمیشن ان کو دی جا رہی ہے اور ان کو انسٹیگیشن کی, کی جا رہی ہے کہ آپ لوگ اٹھیں اور یہ ان کے ساتھ یہ کریں اللہ تعالیٰ ان کو زلیل بھی کرے گا عذاب بھی دے گا تمہارے کلیجی بھی ڈنڈے ہو جائیں گے اور اس سے ایک نئے انقلاب کی نوید ہو گئی گی اب اگر وہ صحابہ اس وقت مطلب کہ بالکل پیچھے رہتے تو آج ہم تک دین کیسے پہنچتے دنیا کے ہر بڑے اعظم ہے جہاں پہ بھی مطلب کے انسان ہیں تو اسلام کا پیغام پہنچا ہوا ہے اور وہاں پہ مسلمان موجود ہیں تو یہ ذرا اندازہ لگائیں کہ کتنی مطلب ایک محنت کی ہے لوگوں نے دین ہم تک پہنچانے میں اور یہ آگے پہنچانے میں تو اللہ تعالیٰ جس کی توبہ قبول کرنا چاہے توبے کو توفیق دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ علیم بھی جانتا بھی ہے اور وہ حکیم بھی ہے ہر چیز کی حکمت کو بھی جانتا ہے کبھی کبھی ویسے بھی عام مومن کو بھی غصہ آ جاتا ہے تو ایک دفعہ آزر طایص کو نبی کریلسلم نے فرمایا وہ کسی بات پہ غصہ ہو رہی تھی غصہ آ گیا تھا نبی کریم علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا پڑھو کہ یا رب نبی محمد اے محمد صلی اللہ محمد وسلم کے رب اظہب غزل قلبی میرے دل کی غذب کو جو ہے وہ دور کر دو وقت بھی میرے گناہوں کو معاف کر دو واجرنی میں مدلات الفتن اور مجھے جو فتنوں کے شر سے جو ہے وہ محفوظ رکھے کس حساب کا غسب جو ہے وہ ٹنڈا ہو جائے گا تو غسط جب ٹنڈا ہو جائے سینے کی جلن چلی جائے تو بندہ بڑا پرسکون ہو جاتا ہے تو یہ کافروں کے ساتھ لڑائی کے بعد اور کافروں کو شکست کے بعد اب دیکھیں یہ مطلب کہ آج کل کے حالات میں ابھی بھی یہ درد سے پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پیارے گہرا دیا فلانا کر دیا جب آپ کا ایک دشمن جو آپ کی وجود کے بھی خلاف ہو آپ کی دین کے بھی خلاف ہو جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے اور آپ پہنچاتے ہیں تو اس بندے کو پر بڑا سکون ملتا ہے اور یہ ہیومن نیچر ہے اس کی اللہ تعالیٰ نے رعایت رکھی ہوئی ہے ام حسب تم کیا تم گمان کرتے ہو کیا تم سمجھتے ہو امت رکھو کہ تمہیں چوڑ دیا جائے گا لما یا علم اللہ الزینہ اور ابھی اللہ تعالیٰ نے معلوم نہیں کیا تم میں سے وہ لوگ جاہدومن کم جنہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا و علمت تخز الدون اللہ اور جنہوں نے نہیں بنایا اللہ کے سوا ولا ہی اور ہی رسول کے سوا ولا مومنینا اور نہ مومنوں کے سوا ولیجا کسی کو رازدان دوست بہ دی و اللہ خبیر اور اللہ تعالیٰ خبر رکھتے ہیں جو عمل بھی تم کرتے ہو اب مسلمانوں کو کتنا آزمایا گیا ان کو گھروں سے نکالا گیا ان کے چند سالوں میں کتنی لڑائیوں میں ان کو شرکت کرنا پڑی ان کو یعنی ہر وقت تلوار اور گھوڑے کے ساتھ اور ان کے ساتھ ان کی جو وہ ہے زندگی رہی تو یہ ساری آزمائشیں مسلمانوں پہ آئی غزب غزب عہد اور خندق اور یہ تبوک اور حنین اور حوازن فتح مکہ کتنے ٹائم ان کو اپنے گھروں سے نکلنا پڑا تو یہ ذہن میں آ سکتا ہے کہ کب ہماری سہولت ہوگی کب ہم بدلے کے آرام سے بیٹھیں گے تو کہا جا رہا ہے کہ ہم حصب تم انترکو کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے گا یہ گمان کرتے ہو یہ تمہارا خیال ہے غلام بیالم الزن جاہدمن کو کہ ابھی اللہ تعالیٰ نے معلوم نہیں کیا تم نے کہ کون اللہ کے راستے میں لڑنے والے ہیں کوشش کرنے والے ہیں تو یہ پھر وہی بات کہ اللہ تعالیٰ تو علم اس کا ازل ہے وہ تو پہلے سے جانتے ہیں تو پھر پھر کیوں کہا جا رہا ہے ابھی اللہ تعالیٰ نے یعنی معلوم نہیں کیا میں یہاں اس پہ معلوم کرنے کے یعنی یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ابھی جانتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی آپ کو معلوم نہیں کیا یہ کسی چیز کے وجود میں آنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ ابھی آپ لوگوں میں وہ بہادری کے جوہر موجود ہیں کہ نہیں ہے اس کو ٹیسٹ کیا جا رہا ہے جب ٹیسٹ میں آپ اتریں گے صحیح تو اس وقت پر مطلب ہے کہ یعنی ڈیفینیٹ ہو جائے گا ادروائز اللہ کے اللہ میں تو ہے کہ آپ لوگ کیا ہے لیکن وہ ایک ٹائم آ جاتا ہے اس میں آپ نے آپ کو پروو کرنا ہوتا ہے تو وہ صرف اس وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ ابھی اللہ تعالیٰ نے یعنی آپ کو ٹیسٹ نہیں کیا معلوم نہیں کیا کہ کون جہاد کرنے والے ہیں تم میں سے ولا مت خزم اندون اللّہ ولا رسول ہی اور جنہوں نے نہیں بنایا اللہ اور اس کے رسول یا مومن کے خلاف کسی کو رازدان ایسے بھی لوگ تھے جو منافق تھے یا توڑے کمزوری والے تھے وہ کچھ باتیں جو ہے کافروں کے تک پہنچا دیتے تھے یا مدلے کے دوسرے جو مشرقین کے سردار ان تک پہنچا دیتے تھے یا یہود کے سرداروں کو پہنچا دیتے تھے ان سے تھوڑا سا مطلب کہ فائدہ لیکن یہاں پہ سب کو ٹیسٹ کیا جا رہا ہے کہ پیورٹی چاہیے پیور مسلمان چاہیے کہ جو اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کے علاوہ کسی کو اپنا راجدان جو ہے وہ نہیں بناتے اور یہ یعنی ٹائم ٹیسٹڈ وہ کیا جا رہا ہے اس سے پہلے آیات میں بھی یہ تقریباً تیسری دفعہ ایسی آیت آ رہی ہیں جس میں کہا جا رہا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ آزمائیں گے پہلے سورہ بکر میں بھی ایک عید گزر چکی ہے کیا تم سمجھتے ہو کہ تم جنت میں جاؤ گے ابھی آپ کو تو وہ حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے لوگوں کے ساتھ کہ ان کو تکلیف ہونے مصیبت ہونے بھوک نے بیماریوں نے وہ ان کو مطلب کہ جھنجوڑ دیا زلزلو اس دیے گئے یہاں تک کہ وقت کے رسول اور اس کے ساتھ جو ممنین تھے وہ بھی کہنے لگے کہ اللہ کی مدد کب آئی اللہ تسلی دے رہے ہیں مسلمانوں کو کہ ان کی بھی مدد کی گئی اللہ ان نسر اللہ قریب اللہ کی مدد جو ہے وہ بہت قریب ہے وہ اللہ خبیروں اور اللہ تعالیٰ خبر رکھتے ہیں جو تم عمل کرتے ہو جہاد اللہ کے راستے میں کرتے ہو یا کسی کو دوست بنایا ہے نہیں بنایا اللہ کے ساتھ کتنی محبت ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کتنا تعلق ہے ٹھیک ہے مومنین کے ساتھ تعلق رکھو تو اس میں یہ بات بھی ہے کہ اگر مومن اپنا سرکل رکھتے ہیں تو اپنے سرکل میں رہنا چاہیے کافروں کے ساتھ رازداری کی باتیں بھیجی ان کو نہیں بنانا چاہیے کچھ لوگ ہمارے بہت مطلب کہ ایسے ہو جاتے ہیں کہ جو کفار کے ساتھ جیسے آج کل ہم جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں ہندو کرسچینس ان کے ساتھ بہت زیادہ تعلق رکھتے ہیں تو یہ مطلب ہے کہ ڈیزائریبل نہیں ہے مسلمانوں کو مسلمانوں کے ساتھ اچھے لوگوں کے ساتھ خونما صادقین ان کے ساتھ تعلق رکھنا چاہیے اور ان کو اپنا دلی رضان جو ہے وہ کسی نہ کسی جگہ پہ آپ کو نقصان پہنچائیں گے لاقم خوالہ کہ وہ کوئی لمحہ اسپیئر نہیں کریں گے آپ کو دھوکہ دینے میں آپ کو نقصان گے جب بھی ان کو ٹائم ملے گا تو وہ آپ کی کبھی ہو نہیں سکے لن تر دن کر یہوداء میں یہود نصارہ یا کافر جتنی بھی ہے آپ سے کبھی راضی ہوں گی ہی نہیں جب تک آپ ان کے دین کا اتبا نہیں کریں گے یہ سب سے بڑی ہے اسی وجہ سے تنوح علیہ السلام کو کہا گیا کہ ان حل سے منحل ان غیر صاحب کہ آپ کا بیٹا آپ کا نہیں ہے یہ آپ کا خاندان میں سے نہیں ہے یہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے ان کا عمل ٹھیک نہیں ہے تو مسلمانوں کو اپنی سوسائٹی بھی پاک رکھنی چاہیے اور نیک لوگوں کے ساتھ تعلق رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے ایسی سوسائٹی میں سیکھیں تعالیٰ جگری دوست رازدان بیدی وہی جو گھر کا بہدی لنکٹ ہے جی